فير الله <سؤال> تعالى فرماتن هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش علم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور اس سے جو نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو وَإِلَى اللَّهِ خود سے اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بات چاہی ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں يولج وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وآنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم وآنفقوا لہم اجر کبیر اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين اور تمہارا اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں بلاتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم مومن ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اسی مفہوم کی آیات سورہ آراف آیت نمبر چون سورہ یونس آیت نمبر تین سورہ سجدہ آیت نمبر چار وغیرہ میں گزر چکی ہیں ان کے حواشی ملاحظہ فرما لیے جائیں پھر یعنی زمین میں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات اور میوہ جات کے جو بیج داخل ہوتے ہیں ان کی کمیت و کیفیت کو وہ جانتا ہے پھر جو درخت چاہے وہ پھلوں کے ہوں یا غلوں کے یا زینت و آرائش اور خوشبو والے پھولوں کے بوٹے ہوں پھولوں کے بوٹے ہوں یہ جی جتنے بھی اور جیسے بھی باہر نکلتے ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَعِندهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن إِلَّا انعام انام نمبر انسٹھ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں تمام مخفی اشیاء کے خزانے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانا زمین کے تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں پھر بارش اولے برف تقدیر اور وہ احکام جو فرشتے لے کر اترتے ہیں پھر فرشتے انسانوں کے عمل لے کر چڑھتے ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں بہول صحیح مسلم حدیث نمبر ایک پھر یعنی تم خشکی میں ہو یا تری میں رات ہو یا دن گھروں میں ہو یا صحراؤں میں ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم و بصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے یہی مضمون سورہ ہود آیت نمبر تین اور سورہ رات آیت نمبر دس اور دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر یعنی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف فرماتا ہے اس کے حکم و تصرف سے کبھی رات لمبی دن چھوٹا اور کبھی اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور کبھی دونوں برابر اسی طرح کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بہار اور کبھی خزاں موسموں کا تغیر و تبدل بھی اسی کے حکم و مشیت سے ہوتا ہے پھر یعنی یہ مال اس سے پہلے کسی دوسرے کے پاس تھا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے تمہارے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا دوسرے اس کے وارث بنیں گے اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بعد میں اس کے وارث بننے والے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور اگر وہ اسے نافرمانی میں خرچ کریں گے تو تم بھی معاونت کے جرم میں ماخوذ ہو سکتے ہو بہال تفسیر بن کثیر حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کے فنا کر دیا دوسرا وہ ہے جسے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا بحال صحیح مسلم حدیث نمبر 2958 ہزار اور احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر 24 پھر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اخذہ کا فائل کو بنایا ہے اور مراد وہ بیعت لی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیتے تھے کہ خوشی اور ناخوشی ہر حالت میں سم طاعت کرنی ہے اور امام ابن جریر کے نزدیک اس کا فعال اللہ ہے اور مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب انہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا جو عہد الستو کہلاتا ہے جس کا ذکر سور اراف اتمبر ایک سو بہتر میں ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں والذی ينزل على عبده آیات بینات وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے جالے کی طرف نکالے اور بلا شبہ اللہ تم پر نہایت شفیق خوب رحم کرنے والا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير اور تم هي کیاها کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہی کام کیے یہ پہلے کرنے والے لوگ درجے میں ان لوگوں سے عظیم تر ہیں جنہوں نے اس فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی اور اللہ نے ہر اس کے اور اللہ نے ہر ایک سے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ مَنَّ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ اَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَبِسُوا نُورًا فضرب بينهم, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں یا حاصل کر لیں ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ پھر نور تلاش کرو تب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف فتح سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے بعض نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا مزداق سمجھ کر اسے مراد لیا ہے بہرحال صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے قبل مسلمان تعداد اور قوت کے لحاظ سے بھی کمتر تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی کمزور تھی بہت اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے دل گردے کا کام تھا جبکہ فتح مکہ کے بعد یہ صورت حال بدل گئی مسلمان وہ تو تعداد میں بھی بڑھتے چلے گئے اور ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ یہ عجر میں برابر نہیں ہو سکتے پھر کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد دونوں کام نہایت کٹھن حالات میں ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل و عظم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے اسی لیے اہل سنت کے نزدیک شرف و فضل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے مقدم ہیں کیونکہ صحابہ کرام میں مومن اول بھی وہی ہیں اور مجاہد اول بھی وہی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا اور اسی بنیاد پر مومنوں مطلب صحابِ کرام رضی اللہ عنہ نے انہیں استحقاق خلافت میں مقدم رکھا پھر اس میں وضاحت فرمادی کہ صحابہ کرام کے درمیان شرف و فضل میں تفاوت تو ضرور ہے لیکن تفاوت درجات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام ایمان و اخلاق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے جیسا کہ بعض حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہرضا سرائی یا انہیں تو کہہ کر ان کی تمخیص و احانت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے بھی برابر نہیں بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 3673 و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2540 پھر اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ ہی کا یاد اللہ کی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس کے باوجود اسے قرض قرار دینا یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے پھر یہ عرصہ محشر میں پُلے سرات میں ہوگا یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کا صلہ ہوگا جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے امام ابن کثیر اور امام ابن جریر وغیرہما نے و بھی کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہوں گے پھر یہ وہ فرشتے کہیں گے جو ان کے استقبال اور پیشوائی کے لیے وہاں ہوں گے پھر یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشنی میں چلیں گے پھر اللہ تعالیٰ منافقین پر اندھیرا مسلط فرما دے گا اس وقت وہ اہل ایمان سے یہ کہیں گے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جا کر اسی طرح ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر آؤ جس طرح ہم لائے ہیں یا استحضہ کے استحضاء کے طور پر اہل ایمان کہیں گے کہ پیچھے جہاں سے ہم یہ نور لائے تھے وہیں جا کر اسے تلاش کرو یعنی مومنین اور منافقین کے درمیان پھر اس سے مراد جنت ہے جس میں اہل ایمان داخل ہو چکے ہوں گے پھر یہ وہ حصہ ہے جس میں جہنم ہوگی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں یونادونہم الم نکوم معكم قالو بلا ولكنکوم فتنتم انفسکم وتربستم وغررتم غرور وہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا تھا اور تم نے اہل ایمان کی بابت گردش زمانہ کا انتظار کیا اور تم نے شک کیا اور تمہیں جھوٹی خواہشوں نے فریب دیا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے اللہ کی بابت دھوکہ دیا فَالْيَوْمَ لَا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تمہارا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے یہی تمہارے لئے زیادہ موضوع ہے اور وہ لوٹ جانے کی بہت بری جگہ ہے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 کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الٰہی کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو حق اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور وہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسک ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی دیوار حائل ہونے پر منافقین مسلمانوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور جہاد وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے تھے پھر کہ تم نے اپنے دلوں میں کفر اور نفاق چھپا رکھا تھا پھر کہ شاید مسلمان کسی گردش کا شکار ہو جائیں پھر دین کے معاملے میں اسی لیے قرآن کو مانا نہ دلائل و موجزات کو پھر جن میں تمہیں شیطان نے مبتلا کیے رکھا یعنی تمہیں موت آ گئی یا مسلمان بلاخر غالب رہے اور تمہاری آرزوؤں پر پانی پھر گیا پھر <huk> یعنی <huk> اللہ کے حلم اور اس کے قانون امحال مطلب مہلت دینے کی وجہ سے تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا پھر مولا اسے کہتے ہیں جو کسی کے کاموں کا متولی یعنی ذمہ دار بنے گویا اب جہنم ہی اس بات کے ذمہ دار ہے کہ انہیں سخت سے سخت تر عذاب کا مزہ چکھائے بعض کہتے ہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولا کہہ لیتے ہیں یعنی اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہمیشہ کی ساتھی اور رفیق ہوگی بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی عقل و شعور عطا فرمائے گا پس وہ کافروں کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرے گی یعنی ان کی یعنی ان کی والی بنے گی اور انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گی پھر خطاب اہل ایمان کو ہے اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کی طرف مزید متوجہ اور قرآن کریم سے قصبِ ہدایت کی تلقین کرنا ہے خوشو کے معنی ہے دلوں کو یا دلوں کا نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا حق سے مراد قرآن کریم ہے جیسے یہود و نصارہ ہیں یعنی تم ان کی طرح نہ ہو جانا پھر چنانچہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کر دی اس کے عوض دنیا کا سمن قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنا لیا اس کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار کر لی اور ان کو اپنا رب بنا لیا مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام مت کرنا ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور پھر یہی کام جو ان پر لانتِ الہی کا سبب بنے تمہیں اچھے لگیں گے پھر یعنی ان کے دل فاسد اور عامال باطل ہیں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِي مِّثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ سر معیت نمبر تیرہ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لانت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیئے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ بعد قد لكم تعقلون تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے یقینا ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کی تاکہ تم عقل کرو بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا تو وہ ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے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 اور جو لوگ اللہ پر اس کے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے ہاں راست باز اور گواہی دینے والے ہیں ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دو زخی ہیں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 وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ تم جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے اور آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر اموال و اولاد میں کسرت جتانا ہے اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش کے اس سے پیدا شدہ نباتات کسانوں کو خوش کرتی ہے اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش کے اس سے پیدا شدہ نباتات کسانوں کو خوش کرتی ہے پھر وہ خشك ہو جاتی ہیں تو آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں اور آخرت میں کفار کے لیے شدید عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی ایک کے بدلے میں کم از کم دس گنا اور اس سے زیادہ سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک یہ زیادتی اخلاص نیت حاجت و ضرورت اور مکان و زمان کی بنیاد پر ہو سکتی ہے جیسے پہلے گزرا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا وہ اجر و ثواب میں ان سے زیادہ ہوں گے جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا پھر یعنی جنت اور اس کی نعمتیں جن کو کبھی زوال اور فنا نہیں آیت میں المصدقین اصل میں متصدقین ہے تا کو سعد سے بدل کر سعد کو ساد میں مدغم کر دیا گیا بعض مفسرین نے یہاں وقف کیا ہے اور آگے و او کو الگ جملہ قرار دیا ہے صدیقیت کمال ایمان اور کمال صدق و صفا کا نام ہے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے موالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 6094 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2607 ایک اور حدیث میں صدیقین کا وہ مقام بیان کیا گیا ہے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا فرمایا جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانوں والوں بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو یعنی ان کے درمیان درجات کا اتنا فرق ہوگا صحابہ نے پوچھا یہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہیں کر سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی بہان صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھپن یعنی ایمان اور تصدیق کا حق ادا کیا پھر کیفرو کسانوں کو کہا گیا ہے اس لیے کہ اس کے لغوی معنی ہیں چھپانے والے کافروں کے دلوں میں کافروں کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا انکار چھپا ہوتا ہے اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے اور کاشتکاروں کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ وہ بھی زمین میں بیج بوتے یعنی انہیں چھپا دیتے ہیں پھر یہاں دنیا کی زندگی کو سرعت زوال میں کھیتی سے تشبیح دی گئی ہے کہ جس طرح کھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے کاشتکار اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے اسی طرح دنیا کی زیب و زینت مال اولاد اور دیگر چیزیں انسان کا دل لبھاتی ہیں لیکن یہ زندگی چند روزہ ہی ہے اس کو بھی ثبات و قرار نہیں پھر یعنی اہل کفر واسیان کے لیے اہل کفر وایسیان کے لیے جو دنیا کے کھیل جو دنیا کے کھیل کود میں ہی مصروف رہے یعنی اہل کفر وایسیان کے لیے جو دنیا کے کھیل کود میں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا پھر یعنی اہل ایمان وطاط کے لیے جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا بلکہ اسے عارضی فانی اور دارالمتحان سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزاری پھر لیکن اس کے لیے جو اس کے دھوکے میں مبتلا رہا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن جس نے اس حیات دنیا کو طلب آخرت کے لیے استعمال کیا تو اس کے لیے یہی دنیا اس سے بہتر زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگی وصل اللہ علی نبینا محمد وصحبہ اجمعین